اوزب اللہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل طب شدید القابل الطول لا الہ اللہ المصير. مایوجاد لفی آیات اللہ ادین کفرو فلاح یغر کا تقلب فل بلاد مقصد سور حامی مومن کا نفی شرق دعا کی یہ مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں اس دعوے پر دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ دعوی تین آیات میں ذکر کیا گیا ہے پہلی مرتبہ آیت نمبر چودہ میں جیسے سورہ راد میں بھی آیت نمبر چودہ وہاں پہ لہو دعوت الحق یہاں پہ فد اللہ مخلصین لہ الدین دوسری مرتبہ آیت نمبر ساٹھ میں وقال رب کمدع استجب کم اور تیسری مرتبہ یہ دعویٰ آیت نمبر پینسٹھ میں ہوئی لہ الف ہو علح مخلثین لہ الدین سورت شروع سے لے کر آخر تک یہ دعوی بار بار ذکر کیا جاتا ہے اس کا مضمون سور حامی مومن میں یہ دعویٰ یہ ذکر کیا گیا ہے اور آگے آنے والی صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات ان کے جوابات دیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں آپ لوگ بار بار اس دعوے کے ساتھ منکرین کی طرف سے جو جدال ہے تو جدال کا تذکرہ یہ بھی آپ بار بار پائیں گے حالانکہ یہ مکی صورتیں ہیں مکی صورتوں میں جہاد تو تھا نہیں قتال تو تھا نہیں تو جدال سے مراد کیا ہے جدال سے مراد ان کا یہ بحث مباحثہ جدال سے مراد یہی شبہات کا وارد کرنا یہی ان کا جدال تھا تو اس صورت میں ان کا بار بار جدال ذکر کیا گیا ہے اور آنے والی صورتوں میں وہ جو مختلف قسم کے شبہات ہیں ان کے توحید پر تو قرآن ان کے جوابات دیتا ہے سورہ حامی مومن چونکہ یہ سورت یہ تمام حوامی میں سبا کے لیے بمنزل بنیاد کے ہے کیونکہ اس صورت میں اصل دعویٰ یہ ذکر کیا گیا ہے تو اس میں جو آیت نمبر بائیس تک یہ جو آیات ہیں تو یہ آیات بطور برات ال استحلال کے ہیں برات الاستحلال یعنی آنے والے مضمون کی طرف مختصر الفاظ میں اشارہ کیا جائے تو یہاں پہ یہ جو بنیادی ابتدائی آیات ہیں تو ان آیات میں یہ پورے حوامی میں سبا کا جو خلاصہ ہے تو وہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے آپ ان آیات کا مطالعہ کریں اور پھر حوامی میں سبا کو مکمل دیکھیں تو یہ انہی آیات کی تشریح ہے اور انہی آیات کی تفصیل ہے اور ہر صورت میں حوامی میں صبا میں یہ قرآن مجید کی ترغیب نہایت تاکید کے ساتھ یہ دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دروس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی کو قرآن کا مضمون مختصر الفاظ میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مضمون کو سمجھے قرآن کا خلاصہ یہ مختصر الفاظ میں اس کے سامنے آ جائے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھائیں پھر اگر کوئی شخص یہ قرآن کو قدر تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو حوامی میں سب یہ سات صورتیں پڑھائیں کیونکہ ان سات صورتوں میں پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ سے مفصل یہ بیان کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لباب القرآن ہے یہ قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اور پھر اگر ایک بندہ مزید تفصیل اور وضاحت میں جانا چاہتا ہے تو پھر پورے قرآن کو پڑھے شروع میں سورہ حامی مومن کے آغاز میں قرآن کا قرآن کی ترغیب دی گئی ہے بڑے نرالے انداز میں اور بڑے عجیب انداز میں جب تم قرآن سیکھ لو اور تم اللہ کی کتاب اس کا علم تمہارے پاس آ جائے تم جب لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب بیان کرو گے تو لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب وہ اس انداز میں رکھو گے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھا لوگے اور لوگوں سے کہو گے کہ اے لوگوں یہ کتاب یہ خط جانتے ہو یہ کس کی طرف سے آیا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز عالیم اس کتاب کا نازل کیا جانا یہ اس ذات کی جانب سے ہے العزیز کے جو غالب ہے العالیم جاننے والا یہ اس غالب اور جاننے والی ذات کی طرف سے آیا ہے ایسی کتاب ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے ایسی کتاب ہے کہ جو اس خبیر ذات کی جانب سے آئی ہے جس میں کوئی غلطی نہیں کوئی ادنا غلطی کا امکان نہیں کیونکہ وہ علیم ذات ہے اور ایسی ذات کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے غافر رم و التوب گناہوں کو بخشنے والا اور توبے کو قبول کرنے والا اگر اب تک اس کتاب سے غفلت کی ہے اس کتاب کی مخالفت کی ہے تو ابھی توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ غافر غمب ہے وہ قابل توبہ قبول کرنے والا اور اگر اس خط کی مخالفت کی ہے میرے ہاتھ میں جو یہ خط ہے اگر اس خط کی مخالفت کی ہے اور ابھی تک تم اس کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہو اور بدستور یہ مخالفت جاری رکھتے ہو تو سن لو شدید العقاب کہ وہ سخت عذاب والا ہے سخت عذاب والا ہے زد طول اور رد طول میں دونوں صفات ہیں رد طل وہ ایک جانب نعمتوں کا دینے والا بھی ہے اور ذول وہ قادر ذات بھی ہے امام ماوردی دونوں معنی کرتے ہیں ذنع اور ذل قدرہ وہ قدرت والی ذات ہے تمہارے پکڑنے پر وہ قادر ہے لیکن اگر تم توبہ کرتے ہو تو نعمتیں دینے والا بھی ہے یہ کتاب جس کی طرف اس خط کی طرف تم اتنی ترغیب دے رہے ہو اس خط میں آخر ہے کیا تو اس خط میں جو بنیادی موضوع ہے اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ لا الہ اللہ یہ اس خط کا موضوع ہے لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے الہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے مایوجات فی آیات اللہ ادین کفرو اس خط میں جھگڑا کون کرے گا لوگوں سن لو یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرے گا اللدین کفرو مگر کافر ہی جھگڑا کرے گا فلا کا تقل بہم البلاد اور کافر اگر یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑے دھوم دھام سے پھر رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا عذاب کا اگر آنا ہوتا تو میری کب کی پکڑ ہو چکی ہوتی قرآن کہتا ہے کہ شہروں میں اور گلیوں اور راستوں میں ان کا یہ پھرنا پھرانا یہ کہیں تمہیں دوکھے میں نہ ڈال دے یہ لوگ اگر ابھی نہیں پکڑے گئے پکڑے جائیں گے مہلت کا دیا جانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ یہ اسی طرح ہوں گے جی اس خط میں ہمیشہ اللہ نے جو اپنا یہ خط بھیجا ہے اپنی کتاب بھیجی ہے تو اس خط کی جن لوگوں نے تقزیب کی ہے تو اللہ نے یہ جی انہیں دنیا میں ہی پکڑا ہے اور ان کی پکڑ کی ہے وہ ہمت کل امت ام بے رسولی لیا ہو ہمیشہ ہر امت نے اپنے پیغمبر کا قصد اور ارادہ کیا ہے کہ اسے پکڑے اسے قید میں ڈالے اسے قتل کرے اسے اپنے علاقے سے ہجرت پر مجبور کرے اور لوگوں نے وجادلو بالباطل ہمیشہ باطل شبہات کے ساتھ اور باطل نظریات کے ساتھ جھگڑا کیا ہے لیود ہدو بہل حق کا کس لیے تاکہ اس کے ذریعے حق کو کمزور کر سکیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی پکڑ کی ہے اور میرا عذاب بڑا سخت ہے تو شروع سے پھر یوں اس انداز میں کہ اے لوگوں میرے ہاتھ میں یہ جو خط ہے اللہ کی جانب سے یہ آیا ہے جس نے اس خط کو مانا تو اللہ اس کے تمام گنا بخش دے گا اس کے توبے کو قبول کر دے گا لیکن جس نے اس خط کی مخالفت کی شدید العقاب وہ سخت عذاب والا ہے اس خط میں مضمون کیا ہے توحید ہے اس خط میں جگڑنے والے کافر ہیں کہ جنہیں اللہ نے اگر مہلت دی ہے لیکن بالاخر ان کی پکڑ کرے گا اور جس کسی نے بھی ماضی اس پر گواہ ہے جس کسی نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے خط کی ناقدری کی ہے تو اللہ نے انہیں پکڑا ہے اگرچہ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بالآخر ان کا انجام شکست ہے دنیا میں بھی شکست اور آخرت میں بھی وہ اصحاب النار جہنمی ہوں گے اور آگے بشارت جن لوگوں نے اللہ کے اس خط کی تابے کی ہے ایک جانب تو وہ لوگ ہیں کہ جو باطل کے ساتھ باطل نظریات کے ساتھ باطل شبہات کو لیے حق کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہو تم توحید پر عقیدہ رکھتے ہو تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اور اللہ کی کتاب کو ماننا یہ اتنی قیمتی بات ہے فرشتے وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں یحملون العرش جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانا توحید ماننا کہ عرش کے ملائک عرش کے فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فخر لینو یا اللہ کے جو لوگ جنہوں نے شرک سے توبہ کی جنہوں نے شرک کو چھوڑا ہے اللہ انہیں بخش دے جنہوں نے تیری تیرے راستے کی تابیداری کی ہے جنہوں نے تیرے دین کو مانا ہے جنہوں نے تیری کتاب کی تابیداری کی ہے جنہوں نے تیری توحید کو مانا ہے اے اللہ انہیں بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا اور اے ہمارے رب اے ہمارے اللہ کہ انہیں جنت میں داخل کر صرف انہیں نہیں بلکہ ان کے آباؤ ان کے ماں باپ کو بھی ان کے ان کی بیویوں کو بھی ان کی اولاد کو بھی اے اللہ ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے تاکہ یہ نعمت یہ ان پر پوری ہو تو اے لوگوں یہ خط یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے وہ جو عزیز اور علیم ذات ہے وہ جو غافر زم گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا اور اگر اس خط کی ناقدری کی شدید العقاب زد تول تو وہ سخت عذاب والا ہے اس خط کا مضمون کیا ہے لا المصیر، اس خط میں مضمون توحید کا ہے اس خط میں جگڑنے والے کافر ہیں کافر وہ یہ تما اور امید نہ رکھے کہ مجھے نہیں پکڑا تو اللہ بالاخر تمہاری پکڑ وہ کرے گا اور جن لوگوں نے ماضی اس پر گواہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی توحید میں اور اللہ کی کتاب میں جھگڑے کیے ہیں بالاخر ان کا انجام ہلاکت ہے دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت اور جن لوگوں نے وہ ایمان لائے ہیں عرش کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ متعلق جتنے لوگ ہیں لیکن شرط یہ ہے وہ منصلہ کہ جو لوگ اس قابل ہوئے کہ وہ جنت میں جانے والے ہوں جن میں صلاحیت ہے وہ صلاحیت کیا ہے ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ اگرچہ ساروں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہوں گے لیکن یہ اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دے گا اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں وقیہم السیئات کہ اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا کہ یہ سرے سے گناہ نہ کریں اور اے اللہ انہیں گناہوں کی سزا سے بچا کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں کہیں اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں تو یہ اس انداز میں شروع میں یہ قرآن کی ترغیب اس انداز میں یہ دی جاتی ہے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم جی بھیجنا ہے اتارنا ہے اس کتاب کا اترنا ہے اس کتاب کا اور تنزیل میں یہ قرآن کی اس تدریجن اور تھوڑا تھوڑا اتارنا اور اس کا نازل کرنا اس کی طرف اشارہ ہے یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا اور تدریجن اس کتاب کا نازل کرنا اترنا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے العزیز کہ جو غالب ہے العالیم جاننے والا ہے غافر اعظم گناہوں کا بخشنے والا وقابل توب اور توبہ کے توبہ کو قبول کرنے والا شدید العقاب سخت عذاب والا رتول رتول مفسرین مانا کرتے ہیں جیسے ماوردی نے دونوں معانی کیے ہیں رتول اے رن نعمتوں والے ہیں نعمتوں کے دینے والے انعام کرنے والے اور زد, طول زد طول قدرت کے معنوں میں بھی آتا ہے زد طول اور قدرت والے ہیں نعمتوں کے کرنے والے اور قدرت والے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا احسان یہ بھی زیادہ ہے اسی لیے مفسرین مختلف تعبیرات لیکن ساروں کا حاصل یہ ہے کہ نعمتوں کا دینے والا فضل کرنے والا احسان کرنے والا کشادگی دینے والا یہ مختلف معانیات حاصل ایک ہے تول نعمتوں کا دینے والا اور زول قدرت والا اس کتاب میں مضمون کیا ہے لا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے الہل المصیر اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے اب زجر منکرین قرآن کو کہ وہ اللہ کی کتاب میں جگڑتے ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں توحید کو نہیں مانتے یجادل ما لفی آیات اللہ ال لدین کفرو نہیں جگڑتے اللہ کی آیتوں میں اللّین کفرو مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے توحید کے منکرین ہی اللہ کی کتاب میں جگڑتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان باباؤں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے صرف اگر اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو پھر ان باباؤں پر یہ جھنڈے کیوں کھڑے ہیں یہ کیوں گاڑے گئے ہیں ما فی آیات اللہ ہی نہیں جگڑتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے فلاح غر کا تکل بہم فل بلاد بس میں نہ ڈالے آپ کو تقلب ان کا یہ چلنا پھرنا فلبیلاد شہروں میں کیا مطلب یعنی یہ جو اور یہی چیز یہ کافروں کا کہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہیں لیکن دنیا میں یہ جو مال اور دولت ہے اور یہ جو بظاہر شہروں میں ان کا گھومنا ہے اور ان کے پاس یہ مال و متاح ہے اسی چیز نے آج کے کمزور مسلمان کو دوکھے میں ڈالا ہے کہ اگر یہ باطل پر ہوتے تو پھر ان کے پاس یہ مال اور دولت کیا ہے اس انہیں کیوں دی گئی ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کو دھوکھے میں ڈالا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں تو یہ ان حوامی میں سبا کے لیے یہ بطور تمہید کے ہیں بطور برات ال استحلال کے یہ جو جملہ ہے فلاح یغر کا تقل بہم اس کی بڑی اچھی وضاحت سورہ زخرف میں آئی گی وہاں پہ آئی گی اور بڑی تفصیل سے یہ جو شبہ ہے تو یہ وہاں پہ تفصیل ذکر کیا گیا ہے فلاح کا تقل بہم فل کہ ان کا یہ اطمینان سے گھومنا پھرنا ان شہروں میں ان ملکوں میں ان آبادیوں میں کہیں یہ تمہیں دھوکھے میں نہ ڈال دے اور یا فلا عر کا تکل بہم یعنی ان کا یہ چلنا پھرنا شہروں میں یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان کو تو عذاب نہیں دیا گیا یہ تو اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے تو اللہ محلت دیتا ہے اور محلت کے بعد پھر پکڑ کرتا ہے اور ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی لوگوں کو عذاب دیا جائے قرآن میں اللہ اپنے پیغمبر کو جگہ جگہ یہ تسلی دیتے ہیں فعم مانورین نقبی اللہ کے پیغمبر سے زیادہ محبوب یہ اللہ کے دربار میں اور کون ہے لیکن اپنے محبوب سے بھی وہ جگہ جگہ یہی کہتے ہیں فعم مانورین نقب اللہ یا تو ہم آپ کو جس کا جس بعض عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یا تو آپ کو آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب ہم دکھا دیں گے اور یا اون توفین کا اور یا ہم آپ کو لے لیں گے تو آپ کی وفات کے بعد انہیں عذاب دیں گے انہیں ضروری نہیں کہ تمہارے مخالف کو تمہارا کام ہے صرف بیان کرنا ان کی پکڑ ان کا ان کو عذاب دیا جانا تمہاری اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے فلاح غرور کا تقلب فلبلاد تو پس آپ کو دوکھے میں نہ ڈالے ان کا چلنا پھرنا فل بلاد شہروں میں اب تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی پر مثال اقوام محلکا کی یہ قدبت قبل قومنو ہن جٹلایا تھا ان سے پہلے قومین حضرت نو علیہ السلام کو ولاحزاب ممبئی ممباد ہم اور دیگر گروہوں نے ممباد ہم ان کے بعد جیسے قوم عاد سمود قوم لوط، اسی طرح فرعونی یہ سارے قرآن میں اصحاب مدین قرآن ان کی بار بار یہ مثالیں یہ ذکر کرتا ہے ولاحز و ممبئی ممباد اور گروہوں نے ان کے بعد انہوں نے بھی تقزیب کی تھی اپنے پیغمبروں کی اور حق پرستوں کی وہ امتم بے اور ارادہ کیا تھا ارے امت نے بے اپنے پیغمبر کے ساتھ لیا خزو ہو کہ اسے پکڑے قتل کرنے کے ارادے سے انہیں قتل کر دیں تو برجن کا بس چلا ہے فریقن کزبو و فریقن فریقن کزب جٹھلایا تو ساروں کو ہے لیکن جس پر بس چلا ہے تو انہیں قتل بھی کیا ہے اور جن پر بس چلا ہے تو انہیں ہجرت پر مجبور کیا ہے لیا خود ہو اور یہ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ ترغیب ہے کہ یہ یاد رکھو حق کے بیان کرنے میں اس میدان میں اترنے کے بعد پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم چیخو چلاؤ کہ میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ایسے معاملات ہوں گے حق کے بیان میں لوگ تمہیں گالیاں دیں گے لوگ تمہیں برا بلا کہیں گے کہ اپنے خاندان والے وہ تم سے قطع تعلق کر دیں گے دو صحباب وہ تم سے قطع تعلق کر لیں گے لیکن یاد رکھیں حق کے راستے میں حق کے بیان میں پیغمبروں کا ارادہ کیا گیا ہے انہیں پکڑنے کا انہیں قتل کرنے کا انہیں ہجرت پر مجبور کرنے کا یہی وجہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تولو اور پھر اس میدان میں کودو ایسا نہیں کہ پھر بعد میں رو لیا خود ہو تاکہ وہ پکڑے اسے وجا دلو بل اور انہوں نے جھگڑا کیا بل باطل, باطل دلائل کے ساتھ باطل شبہات کے ساتھ کس لیے یہ باطل شبہات اور باطل دلائل کے ساتھ وہ جگڑتے کیوں ہے تاکہ وہ کمزور کرے بھی اس کے ذریعے ان باطل شبہات اور دلائل کے ذریعے الحق کا حق کو وہ اللہ کی کتاب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ حق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ توحید کو کمزور کرنا چاہتے ہیں فاخس تو ہم پھر میں نے پکڑا انہیں فقی عقاب۔ تو پس کیسا تھا میرا عذاب دنیا میں اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے اور اب آخرت میں بھی وہ کدال کا حقت اور جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ان کی پکڑ کی ہے تو کدال اور اسی طرح ثابت ہوا ہے کلمت مت رب کا تمہارے رب کا حکم یعنی عذاب کا حکم الدین کفرو ثابت ہوا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے آمنو اور کفرو میں ماقبل مضمون کے ماننے اور انکار کرنے کی طرف اشارہ ثابت ہوا ہے حکم تمہارے رب کا حکم عذاب کا تمہارے رب کا اللدین کفرو ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے توحید سے کہ انہم اصحاب النار اور یہ عذاب ان پر کیوں ثابت ہوا ہے ان النار کیونکہ وہ بے شک وہ جہنمی ہے جہنمی ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب اور توحید کی مخالفت کی ہے یہ اب بشارت یہ الدین یحملون الارشا اور یہاں پہ ایمان کی قدر و قیمت بتلائی جا رہی ہے کہ ایک جانب کفر پر اور اللہ کی کتاب اور توحید کی مخالفت پر اللہ نے قوموں کو نیست و نابود کیا ہے دوسری جانب اگر تم ایمان لائے ہو تو کہیں تمہاری نظر میں ایمان کی قدر و قیمت وہ کہیں کم نہ ہو بلکہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے ایمان لانا اللہ کی توحید پر اللہ کی کتاب پر یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آرش کو اٹھانے والے وہ فرشتے وہ مقرب ملائق وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ يحملون یحمل وہ فرشتے عارشہ کہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اللہ کے آرش کو اور یہ بھی اللہ کی عظمت کی دلیل ہے اور اللہ کی کبریائی کی دلیل ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں کجی ہوتی ہے کہ اللہ جب اتنا قادر ذات ہے تو یہ آرش کو فرشتوں کے ذریعے تھامنے کی اور اٹھانے کی کیا ضرورت یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے یہ ایسے ایسے ملائک اور ایسے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں یہ ایسے فرشتے اور ایسے ملائق پیدا کیے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جی اور غالباً یہ جی ابو ابوداؤد کی روایت ہے کہ فرشتے یہ عرش کو اٹھانے والے ان میں سے ایک فرشتے جی ان کی جسامت کتنی ہے اور وہ کتنی بڑی مخلوق ہے تو حدیث میں آتا ہے غالباً یہ ابوداؤد کی روایت ہے کہ ان کے کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے کے درمیان سات سو سال کا فرق ہے سات سو سال کا فاصلہ ہے یعنی اتنے بڑے فرشتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے یہ پیدا کی ہے یہ اللہ شاہ وہ فرشتے کے جو اٹھائے ہوئے ہیں ال یہ اللہ کے تخت کو اور آرش کو دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں چار فرشتوں نے جی اللہ کی آرش کو اٹھایا ہوا ہے لیکن بروز قیامت جس طرح سور حاقہ میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ <سَمَانِيَة> آیت نمبر سترہ میں کہ بروز قیامت تمہارے رب کی آرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا یہ اللہ يحملون العرش وہ لوگ کہ جو اٹھائے وہ فرشتے کے جو اٹھائے ہوئے ہیں آرش کو منہ لہو اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں یوسب نب رب وہ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ کہ جو اس کی لائق تعریفیں ہیں وہ بِهِ بھی ہی اور وہ بھی ایمان لاتے ہیں بھی اس اللہ پر فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہی ہے ہماری طرح ہاں البتہ اللہ نے ان کا ایمان قوی ہے ایمان قوی ہے اور اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہی انہیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے وہ امین نبی اور وہ یقین رکھتے یا ایمان بمانے یقین کے اور وہ یقین رکھتے ہیں بھی اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس اللہ پر وہ استخیروں للدی نہ اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید کو وہ مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو وہ مانتے ہیں اور یہ فرشتے کہتے ہیں ربنا وسے اتک و علما پہلے وسیلہ وہ پیش کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار وسے اطک اللہ ارحمت و علما وس یہ جی پہنچے ہوئے ہیں آپ یا وسیع ہیں آپ کلش ان ہر ایک چیز کو رحمتاً رحمت کے اعتبار سے یا پہنچی ہوئی ہے ہر ایک چیز کو یہ جی آپ کی رحمت وسیع یہ رحمتاً و علم یہ اصل میں تمیز ہے تمیز ہیں اسی وسیع کے لیے یعنی اللہ وہ وسیع ہیں کس اعتبار سے اللہ کی رحمت وہ بھی ہر ایک چیز کو پہنچی ہوئی ہے پہنچے ہوئے ہیں آپ ہر ایک چیز کو تو پہنچے ہوئے ہیں آپ اس کا معنی کیا یعنی کس اعتبار سے رحمتن مہربانی کے اعتبار سے وعلمن اور علم کے اعتبار سے ہر ایک چیز پر آپ کا علم ہے ہر ایک چیز کو آپ کی مہربانی وہ پہنچ چکی ہے تو یہ پہلے توسل ہے کہ اللہ کے علم کو اور اللہ کی رحمت کو بطور وسیلہ کے پیش کیا اور اب آگے دعا فخر تابو تو بخش دے ان لوگوں کو تابو کے جنہوں نے توبہ کی وہی آگے قابل توب بخشنے والا ہے گناہوں کا وقابل قابل اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور قابل توب میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان مقرب فرشتوں کو ایمان والوں کے لیے بخش طلب کرنا اس پر بھی مقرر کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آپ بخشش طلب کریں یہ اللہ کی اپنی رحمت بھی بہت زیادہ ہے لیکن اللہ نے حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں انہیں بھی اس بات پر مقرر کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کریں جو توبہ سے شرک شرک سے توبہ کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بخشش طلب کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ آیت نمبر تین میں اس روایت کو وہاں پہ غافر فرزم و قابل غافر ازم وقابل قابل ال گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا اللہ کی ان صفات کو مقدم کیا ہے شدید العقاب پہ شدید العقاب پہ سخت عذاب والا اور حدیث میں جو آتا ہے کہ یہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے لوہ محفوظ میں عرش کے اوپر یہ بات لکھ دی کہ ان رحمتی سبقت غزبی حدیث میں آتا ہے ابو حرا کی روایت میں کہ میری رحمت یہ میرے غضب پر غالب ہے جیسے یہاں پہ بھی غافر و وقابل توب اللہ کی انصفات کو شدید العقاب پر مقدم کیا گیا ہے یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا گناہوں کو بخشنا توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کے غضب پر یہ غالب ہے اور اس آیت میں ابن کثیر کہتے ہیں آیت نمبر تین میں کہ قرآن میں یہ دو صفات یہ اکثر جگہ پر کہ اللہ کی یہ دو صفات یہ جمع کی گئی ہیں وجہ یہ کہ بندہ یہ امید اور خوف کے درمیان رہے کہ اللہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ امید دلاتا ہے لیکن اللہ سخت عذاب والا بھی ہے تو یہ انسان کو ڈراتا ہے لیب کلاب دبئی نہ رجا یہاں پہ قرآن کہتا ہے فخر لدی نہ تابو تو بخش دے ان لوگوں کو تابو کے جنہوں نے توبہ کی گناہوں سے توبہ کی شرک سے توبہ کی اے اللہ انہیں بخش دے وہ طبیع اور انہوں نے تابے کی تیری کتاب کی سبھی لکا تمہارے راستے کی قرآن کی تاب کی تمہاری کتاب کی تابیداری کی توحید کی تابے کی اور اصل چیز قرآن ہے اسی لیے اس صورت میں بلکہ تمام حوامی میں سبا میں قرآن کی ترغیب اور صورتوں کے آغاز میں قرآن کی ترغیب دی گئی ہے وجہ یہ کہ قرآن کے قریب اگر کوئی نہ آئے تو دیگر یہ چیزیں یہ سرے سے سمجھ میں ہی نہیں آتی انسان توحید کو کیا سمجھے اور آخرت کے متعلق کیا عقیدہ رکھے و سَبِيلَكَ سبیلا اور جنہوں نے پیروی کی آپ کی کتاب کی وکیم آداب اور بچا اللہ انہیں آزاد الجحیم جہنم کے عذاب سے صرف انہیں ہی نہیں اے اللہ ربنا اے ہمارے رب واد خخل ہم جنات عدن اور داخل کر انہیں جنات آدن ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں جنت کی صفت کہ جس پر کوئی فنا نہیں آنے والی جنات آدن وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں اللتی وہ وہ باغات کہ جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ من من اور ان لوگوں کو بھی داخل کر صلاح کہ جو نیک ہیں کہ جو نیکوکار کار ہیں من آبا کہ ان کے ماں باپ سے من آبا ان کے ماں باپ میں سے واضواج اور ان کی بیویوں میں سے وضریات اور ان کی اولاد میں سے یہی <سؤال> آیت یہ سورہ راد میں بھی گزری تھی سورہ راد میں یہی دعویٰ ہے اسی لیے اگر آپ دونوں صورتوں میں مماثلت دیکھیں تو جس طرح سورہ نحل میں سورہ انعام میں ایک مماثلت پائی جاتی تھی اور یہ بعض صورتیں یہ مضمون کے اعتبار سے ان میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے اسی طرح اس صورت میں اور سوریہ رات میں کافی مماثلت ایک تو دعوے کے اعتبار سے مقصد کے اعتبار سے اور بہت ساری آیات سوریہ رات آیت نمبر 23 میں بھی یہ گزرا تھا وہاں پہ بھی یہی تھا کہ اے اللہ ان کے ماں باپ میں سے ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے انہیں بھی داخل کر اسی طرح سورۃ طور ایت نمبر 21 میں بھی ا جائے گا والذین امنوا ایمان کی قدر و قیمت والذین امنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی ایمان میں تابیداری کی الحقنا بهم ذریتهم تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا لیں گے وما آلتناهم من عملهم من شيء اس میں وہ دفع وهم ہے کہ آیا ان بڑوں کے عمل میں سے کوئی چیز کم کر دی جائے گی مثلا باپ جو ہے وہ سویں درجے پہ ہے بیٹا یا بیوی یا ماں باپ ان کا درجہ ان سے کم ہے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مثلا ان کا درجہ وہ ستر پہ ہے یا پچاس پہ ہے تو ایسے نہیں کریں گے کہ اللہ ان سو درجے والوں کا درجہ وہ کم کر دے اور وہ بھی پچاس پہلے آئے بلکہ ان پچاس والوں کا درجہ یہ ان تک پہنچا دیں گے اور ہم کم نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی یہ اللہ کا فضل ہے اسی لیے سوریہ تور آیت نمبر اکیس میں جو آخری جملہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کلر ام با کا صبر ویسے گناوں کے معاملے میں ہر ایک شخص اپنے عمل میں وہ گروی ہے گناہوں میں ہر شخص کو اپنے عمل میں وہ گروی رکھا جائے گا لیکن جہاں تک ایمان اور ایمان میں تابے کی بات ہے تو اس میں اللہ کا فضل ہے اور اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو دیتا ہے جیسے یہاں پہ ومن صلیمن آباج وزریات ہم اور انہیں بھی داخل کر کہ جو نیک ہیں ان کے ماں باپ میں سے ہم اور ان کی بیویوں میں سے وہ ہم اور ان کی اولاد میں سے یہ اولاد میں قرآن کے لیے وہ تابار تھا اللہ کی کتاب کے لیے وہ دن رات کمر کس لی تھی اس نے اور وہ دن رات اللہ کی کتاب توحید کی خدمت کر رہا تھا ماں باپ اس کے راستے میں اپنی اولاد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا اسی طرح یہ اگر شوہر اللہ کی کتاب بیان کرتا ہے اور بیوی یہ اس کی معاون تھی اور اس کا دستے بازو تھی تو اس بیوی کو اللہ اس شوہر کے ساتھ ملا لے گا اسی طرح اگر بیوی اللہ کی کتاب کی خدمت کرتی ہے اور شوہر یہ اس کا معاون تھا تو اللہ اس کے شوہر کو اس کے ساتھ داخل کر دے گا اسی طرح ان کی اولاد کو ان نکانت العزیز الحکیم اور بے شک تو خاص تو العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا اور یہ انتا ضمیر فصل ہے ضمیر فصل اور یہ تاکید اور حسر کے لیے یہ لایا جاتا ہے وکیم السیئات اور بچا انہیں است گناہوں سے تصحیل میں ابن جزئی وہ کہتے ہیں کہ وکیم السّات دو معانی ہیں ایک معنی وکیم السّت اور اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا مطلب یہ کہ آئندہ یہ لوگ سرے سے گنا نہ کریں اسی لیے ایمان والوں کا گناہوں سے بچنا اس میں فرشتوں کی ان دعاوں کا بھی اثر ہے کہ بہت ساری گناہوں سے یہ جو بچتے ہیں تو ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں وکیم السیات اور بچا اللہ انہیں سیات برائیوں سے کہ یہ آئندہ سرے سے گناہ نہ کریں اور گناہوں سے بچے رہیں ایک معنی یہ دوسرا معنی وکیم السیت دوسرا مانا وکہم جزاس اور بچا انہیں گناہوں کے گناہوں کی سزا سے کہ اے اللہ ماضی میں جو ان سے گنا ہوئے ہیں اے اللہ انہیں ان گناہوں کی سزا سے بچا دنیا میں بھی کیونکہ گناہوں کا اثر دنیا میں بھی رونما ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فلاں تو ہم بہا اے اللہ ان کی ان گناہوں پر پکڑ نہ کر وقہم سیاحت اور بچا انہیں گناہوں کے اثر سے اور گناہوں کی سزا سے کیونکہ وَمَن تقص سی آتی یوم اور جس کو آپ بچائیں اس گناہوں کی سزا سے یوم ا اس دن بروز قیامت فقط رحمتا تو بے شک اللہ آپ نے اس پر مہروبانی کی اور اللہ ہم پر اپنی محربانی فرمائے وزال کہ فوج العظیم اور یہی یہ بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب یہاں پہ زجر مشرقین کو کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ سے انکار کیا تھا فرشتے ایک جانب تو ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی فرشتے ان کے لیے گناہوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں لیکن دوسری جانب یہ جی کافروں کے لیے اللہ کا غصہ ہوگا اور فرشتوں کی جو لعنت ہے وہ بھی اس صورت میں آ جائے گی فرشتے ان پر لانتیں بیچتے ہیں کہ ان پر اللہ کی لانت ہو ان اندین کفرو بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے یو نا انہیں پکارا جائے گا بروز قیامت لمقت اللہ اکبروں میں مقتکم انفسکم استدعون المان فتق فرون تین معنی ہم کرتے ہیں اس جملے کے جی ایک مانا لمخت اللہ یہ اکبرو ممکتی کم انف کہ ضرور اللہ کا غصہ یہ جی اکبرو یہ بہت بڑا ہے ممکتی کم انف سکم تمہارے غصے کے انفسکم اپنے آپ پر تم آج اپنے آپ پر اتنا غصہ نہیں ہو جتنا اللہ کا غصہ ہے تم پر اور اللہ کا غصہ وہ تمہارے غصے سے بڑھ کر ہے علت کیا تھی اللہ کے اس غصے کی وجہ کیا ہے تو یہ, الیل ایمان یہ علت ہے استداون عل المانی جب بلایا جاتا تھا تمہیں ایمان کی طرف فتح فرون تو تم انکار کرتے تھے جب دنیا میں اللہ کی کتاب کی طرف توحید کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی لیکن تم ہٹ درم تھے اور تم انکار کرتے تھے ضد اور اعنات پر اترائے تھے تو آج اللہ کا غصہ تمہارے اپنے آپ پر غصے سے بڑھ کر ہے اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی تو ایک مانا لمکت اللہ اکبر و ممکن فکم ضرور اللہ کا غصہ وہ بہت بڑا ہے تمہارے اپنے غصے سے اپنے آپ پر ایک معنی دوسرا معنی لمکت اللہ یہ اکبر و مِمْ ممکت کم یہ انفسکم سے مراد تمہارے بھائی یعنی ایمان والے دوسرا معنی لمکت اللہ یہ اکبر و مِمْ ممکت کم ضرور اللہ کا غصہ اکبرو وہ بہت بڑا ہے تمہارے غصے سے انفسکم تمہارے ایمان والے تمہارے توحید والے بھائیوں پر یعنی دنیا میں اس تو داون جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی الا المان ایمان کی طرف جب تمہیں وہ بلاتے تھے ایمان کی طرف توحید کی طرف تو تم اس وقت ان پر بڑا غصہ ہوتے تھے جب ایمان والے تمہیں اللہ کی کتاب توحید کی طرف بلاتے تھے تو تم اپنے دانتوں کو چباتے تھے اپنی انگلیوں کو کاٹتے تھے تو تمہارا غصہ ایمان والوں پر اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اللہ کے اللہ کا غصہ ہے تم لوگوں پر اللہ کا غصہ بڑھ کر ہے لمخت اللہ اکبروں میں مختم انف سکم ضرور اللہ کا غصہ وہ بڑا ہے تمہارے غصے سے انف سکم تمہاری اپنی جانوں پر یعنی تو ایمان والے بھائیوں پر جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے اور یا انفسکم سکم سے مراد ان کے جو پیر ہیں جنہوں نے جو یہ ان کے راستے پر چلے تھے اور ان پیروں نے انہیں گمراہ کیا تھا تو بروز قیامت یہ مرید اور یہ تابے دار اپنے پیروں کو بڑا غصہ ہوں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں لمخ اللہ اکبروں میں مختم انف سکم کہ ضرور اللہ کا غصہ وہ بہت بڑا ہے تمہارے غصے سے انف سکم تمہارے اپنے لوگوں پر یعنی تمہارے اپنے پیروں پر تم آج اپنے پیر کو اتنا غصہ نہیں ہو کہ ان کم بختوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے اس سے اللہ کا غصہ وہ زیادہ ہے اور وہ اللہ کا غصہ وہ بڑھ کر ہے جب تم ایمان کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی تک اور تم انکار کرتے تھے اور اس تو ایمان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں ایمان والوں کا کام کیا ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا ایمان کی دعوت دینا اسی لیے سورہ شورا میں آیت نمبر باون میں آ جائے گا جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ کدا لکھا علئی من امر نا ماقنتا تدری مل کتاب ولی ایمان ایمان کی تفصیلات وہ اس کتاب میں ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ سورہ احقاف یہ خلاصہ ہے ان ماقبل صورتوں کا اور وہاں پہ جنات کے واقعے میں جو آخری آیات میں ذکر کیا گیا ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ یہ داعی یہ تو آیا ہے وہاں پہ وہ داعی کی صفات ذکر کی گئی ہیں اس تو ایمان جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف تو دنیا میں پیغمبر کے تابے داروں کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف ایمان کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے اور جو لوگ قرآن کے بغیر ایمان کی دعوت دیتے ہیں خود بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے قرآن کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے قالو تو یہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب امت تنف نے موت دی ہمیں دو مرتبہ اور تونے زندگی دی ہمیں دو مرتبہ فاطر بے جنوبینا بس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا فہل علاخروج من سبیل تو آیا ہے نکلنے نکلنے کا کوئی راستہ نکلنے کی کوئی سبیل ہے کوئی راستہ ہے کوئی راہ ہے دراصل سوال ان کا یہی ہے کہ فہل اللہ خروج من سبیل لیکن پہلے اس کے لیے مقدمہ بنا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی ہے تو نے ہمیں دو مرتبہ زندگی دی ہے یعنی اللہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جو ذات ہمیں دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی دے سکتا ہے تو وہ تو ہمیں اس کے علاوہ تیسری مرتبہ بھی زندگی دے سکتا ہے تو اسی لیے اللہ اگر نکلنے کی کوئی راہ ہے تو تیسری مرتبہ بھی ہمیں موقع دے دے اور ہم دنیا میں جا کر تمہیں منا لیں گے کیونکہ فاترف نہ بے اب تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے لیکن قرآن جگہ جگہ پہ یہ کہتا ہے جس طرح گزشتہ صورت میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے لیکن سورہ انعام میں کہا تھا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اگر انہیں دنیا میں واپس لوٹا بھی دیا جائے پھر بھی یہ جھوٹے ہیں واپس اپنے انہی کرتوتوں کی طرف لوٹیں گے رَبَّنَا أَمَتَّنَا سَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا آج اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے پھر کل کو کریں گے لیکن پھر اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اور یہی اعتراف ان کا اپنے گناہوں پر سورہ ملک آیت نمبر دس اور گیارہ میں بھی آتا ہے پھر ارمان کریں گے اور افسوس کریں گے وکالو لو کنہ فی اصحاب فیبر کاش کے ہم نے سنا ہوتا اللہ کی کتاب کو کاش کے ہم نے سمجھا ہوتا اللہ کی کتاب کو آج جہنم میں نہ ہوتے فاط رفو بے اور وہاں پہ ضم مفرد یعنی اصل وجہ کیا تھی قرآن سے غفلت اللہ کی کتاب کو چھوڑنا فاط رف یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھائیس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کئی فتق فرون بلاہ وکم تم امواتن فیا کم سمیت کم وہاں پہ ہم نے تفصیل کی تھی اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن نے دو موتیں اور دو حیات ذکر کیے ہیں دو موتیں اور دو حیات یہ ذکر کیے ہیں ایک تیسری حیات بھی ہے کہ جس کو قبر کی حیات اور برزخی حیات کہا جاتا ہے وہ ذکر نہیں کیا تو ہم نے دو علماء کے حوالے سے وہ ذکر کیا تھا کہ شاہ عبد العزیز وہ تفسیر عزیزی میں وہ کہتے ہیں اور ان کی اس بات کو مشکلات القرآن میں انور شاہ کشمیری نے بھی نقل کیا ہے کہ اصل میں قبر کی حیات کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ در قبر اصلاً تعلق روح با بدن نیس کہ قبر میں اصلاً روح اور بدن کا ایسا تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ دنیا میں یہ دونوں چیزیں اکٹی ہیں روح جو ہے وہ بدن کے اندر ہے اور یا جیسے قیامت میں ہوگا تو اصل میں حقیقی حیات وہ ہے کہ جس میں روح اور بدن یہ دونوں متصل ہوتے ہیں اور قبر میں روح ایک مقام پر ہے اور بدن دوسرے مقام پر ہے یا اسے مٹی میں دفنایا گیا ہے یا ہندوؤں نے جلایا ہے یا کسی کی دریا میں اور سمندر میں موت واقع ہوئی ہے یا کسی کو درندوں نے کھایا ہے یا بعض لوگ وہ پرندوں کے لیے رکھ دیتے ہیں تو گد آتے ہیں اور وہ اسے نوچ نوچ کر کھا لیتے ہیں بدن ایک جگہ پہ اور روح دوسری جگہ پہ وہ پڑا ہوا ہے حافظ ابن کثیر نے یہاں پہ اس آیت کے تحت بڑا اچھا کلام کیا ہے سورہ مومن کی اس آیت نمبر گیارہ کے تحت اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس اور جو لوگ جنہوں نے ان کا قول اختیار کیا ہے تو وہ صحیح تفسیر ہے اور وہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی موت سے مراد دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے جو آدم تھا کہ انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تو قرآن نے اس سے موت سے تعبیر کی ہے اور دوسری موت جب انسان اس دنیا میں وقت گزارتا ہے اور پھر اس پر موت کا فیصلہ وہ ہو جاتا ہے ایک حیات کہ انسان اس دنیا میں ماں سے پیدا ہو کے وہ آتا ہے اور دوسری حیات وہ آخرت میں قرآن نے انہی دو موتوں اور دو حیات کو وہ ذکر کیا ہے یہاں پر سدی کا قول ہے سدی اور سدی پر ہم جرا سورہ میں وہ کر چکے ہیں کہ سدی دو ہیں اور دونوں ضعیف ہیں سدی صغیر اور سدی کبیر دونوں ٹھیک ہے ان کے اقوال مفسرین یہاں پہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں لیکن بعض اقوال ان کے وہ ٹھیک نہیں ہیں سدی کا قول ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ ایک موت سے مراد امیتو فی دنیا دنیا میں انہیں موت دی گئی سم احیو فی قبورہم اور پھر انہیں قبر میں زندہ کیا گیا فخوتیبو اور ان کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے سم امیت اور پھر انہیں قبر میں موت دی جاتی ہے سم اخ یو یوم اور پھر انہیں بروز قیامت زندہ کیا جائے گا یہ سدی کا قول ہے کہ قبر میں انہیں زندہ کیا گیا اور پھر انہیں قبر میں موت دی جائے گی اور ایک ابن زید کا قول ہے ابن زید کا قول یہ ہے کہ انہیں زندہ کیا گیا جب عالم ارواہ میں ان سے وعدہ لیا جا رہا تھا اور پھر اللہ نے انہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا اور پھر انہیں موت دی اور پھر انہیں قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ دونوں اقوال سدی سے اور ابن زید سے یہ دونوں اقوال یہ ضعیف ہیں وجہ یہ ہے کہ ان سے تین زندگیاں اور تین موت یہ لازم آتے ہیں اسی لیے جو لوگ قبر میں ایسی حیات کے قائل ہیں جس طرح دنیا میں تو یاد رکھے وہ تین زندگیوں اور تین موتوں کے قائل ہیں اور قرآن کی ان دو آیات کا وہ انکار کرتے ہیں اور اس پر گزشتہ صورت میں بھی ہم نے علامہ ابن قیم کے وہ اشعار وہ پڑھے تھے قصید نونیہ سے یہاں پہ ابن و ابلعز الحنفی ان کا قول شراکیدت و سے ہم ذکر کرتے ہیں اور بڑا اچھا قول ہے ان کا کہ اصل میں روح اور بدن کا یہ پانچ طرح کا تعلق ہے اور ہر تعلق کا حکم وہ دوسرے سے مختلف ہے جلدی جلدی میں ذکر کرتا ہوں روح اور بدن کا ایک تعلق یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ جب بچہ جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں کے احکام یہ الگ ہیں وہاں پہ بھی روح اور بدن کا تعلق ہے لیکن وہاں کے احکام یہ مختلف ہیں دوسرا تعلقہ بعد خروج ہی الا وجہ ارد جب وہ دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے تو روح اور بدن کا تعلق یہ دوسرا ہے اور اس میں بھی بلوغت سے پہلے اور بلوغت کے بعد یہ احکام یہ الگ الگ ہیں تیسرا تعلق روح اور بدن کا تعلقہ بھی فی حال النوم نیند کی حالت میں روح اور بدن کا یہ ایک اور طرح کا تعلق ہے فلاح بھی تعلق المنوج ہن و مفارقت المنوج ایک طرح کا تعلق ہے کہ انسان زندہ ہے اور دوسری طرح کا تعلق دوسری طرح کی جدائی ہے کہ روح اس کی اللہ کے تصرف میں ہوتی ہے اور وہ جہاں کہیں پہ چاہے وہ پھرتی ہے جس طرح گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا تھا غالب نیت نمبر چالیس تھا چوتھا قسم کا تعلق روح اور بدن کا یہ برزخ میں ہے برزخ میں ہے اور وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا تعلق ہوتا ہے لیکن روح ایک جگہ پہ اور بدن دوسری جگہ پہ اور پانچواں تعلق یہ بروز قیامت ہوگا اور وہ کہتے ہیں وہ ہوا اکمل و انواء البدن اور یہ بدن کے ساتھ روح کا تعلق سب سے جو کامل نوع ہے وہ بروز قیامت ہوگا تو ساروں کے احکام یہ مختلف مختلف ہیں جو لوگ وہ ایک ہی طرح کا ثابت کرتے ہیں کہ برز حیات یہ دنیا کے حیات کی طرح ہے تو یہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے نسنت نہیں تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں موت دی دو مرتبہ واحع ت اور تو نے زندگی دی ہمیں دو مرتبہ تو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا تو آیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی راہ ہے حامیم تنزیل الکتابی یہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو یہ اترنا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے کہ جو غالب ہے اور جاننے والا ہے بخشنے والا ہے گناہوں کا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب والا قدرت والا اور نعمتوں والا لا اللہ ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے اسی کی طرف لوٹنا ہے جھگڑا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے اللہ کی کتاب سے تو دوخے میں نہ ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا فلبل شہروں میں جٹلایا تھا ان سے پہلے قومی نوہ نے حضرت نوہ کو اور گروہوں نے ان کے بعد اپنے پیغمبروں کو اور قص کیا تھا ہر ایک امت نے اپنے پیغمبر پر تاکہ وہ انہیں پکڑے انہیں قتل کرے اور انہوں نے جھگڑا کیا تھا باطل دلائل اور شبہات کے ساتھ تاکہ کمزور کرے اس کے ذریعے حق کو تو میں نے انہیں پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب اور جس طرح اللہ نے جی ان کی دنیا میں پکڑ کی ہے تو اسی طرح ثابت ہوا ہے تمہارے رب کا حکم عذاب کا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے کہ بے شک وہ جہنمی ہے اللہ یحل الرش وہ فرش تھے کہ جو اٹھائے ہوئے ہیں العرش اللہ کے آرش کو تخت کو اور وہ جو اس کے گردہ گرد ہیں تو وہ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ لائق تعریفوں کے ساتھ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں اس اللہ پر اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو وسیع ہے ہر ایک چیز کو رحمت محربانی کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے تو بخش دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی شرک سے اور وہ انہوں نے پیروی کی تیری کتاب کی اور بچا انہیں جانب کے عذاب سے اے ہمارے رب اور داخل کر انہیں ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں باغات میں وہ جنتیں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور انہیں بھی جنت میں داخل کر کہ جو نیکو کار ہیں ان کے ماں باپ میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے بے شک تو خاص تو غالب ہے اور حکمت والا اور بچا انہیں اسیات گناہوں سے کہ وہ آئندہ اس کا ارتکاب نہ کریں اور بچا انہیں گناہوں کی سزا سے اور جس کو تو بچائے گناہوں کی سزا سے یوم اس دن بروز قیامت تو یقیناً مہربانی کی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا توحید سے قرآن سے انہیں پکارا جائے گا کہ ضرور اللہ کا غصہ وہ بہت بڑا ہے تمہارے غصے سے اپنے آپ پر جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف اور تم انکار کرتے تھے تو کہا جائے گا تو یہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب تو نے موت دی ہمیں دو مرتبہ اور تو نے زندگی دی ہمیں دو مرتبہ تو ایک مرتبہ اور بھی دے دے فا طرف نہ تو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور اپنے جرموں کا تو آیا ہے نکلنے کی کوئی راہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے واخیر و داوانا الحمد للہ رب العالمین